آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے صاحب سر آواز آ رہی ہے سر آواز آ رہی ہے محمود الدن رسلی السم رس الدین خریف نرض یہ ہے کہ دین کے پانچ شعبے ہیں سارے شبر درست نہ تو آدمی کا الگ پیدا نہیں ہوتا ماہرین کہتے ہیں کہ غیر موقفین صرف جو ہوتے ہیں وہ نوافل پر بہت زور دلواتے ہیں آواز سیکھا رہی ہے مجید صاحب آواز سیکھا رہی ہے مجید سر یہ کہتے ہیں ہے آپ کی آواز کہتے ہیں مجھے سب آواز آ رہی میں آپ کہتے ہیں آواز آ رہی ہے مزید شروع ہوتا سر سب آز آ رہی سبز آ رہی کہتے ہیں آواز تو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے اس طرف اور ان کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک اس میں لگانے کے بعد آپ پنکھے کرنے پنکھے ہوتے ہوئے آواز کو ٹھیک کرنا ہے کیا وہ کیا سارا کرے گا موسم اکتوبر تک اکلتے رہیں گے پنوں سے ہوتے ہوئے آواز کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے زاویہ بھی بدل ہوا ہے اس سے معمولی انسپشن میں ممبئی آپ کو ترکار سنگنگ سائیکل کی ہوئی آپ کو پلگ کی اس <سؤال> پلگ ہونا چاہیے نا اس <سؤال> جگہ پلگ ہونا چاہیے نا دی؟ جی بجلی نظام میں پلگ نہ ہو اچھی تارا کے اندر کی ہوئی ہو تو آپ کا پچاس ہزار کیسی جل سکتا ہے ٹھیک ہے جی سر نہیں سمجھا بس ابھی اب چالو کرتی ہوں جی بول رہا آپ بول رہے بہت میں کر رہا تھا کہ بجلی کے نظام میں اگر خلا کرنا ہونا ایسی تارہ ہو ہے تو کہ ایسی ماشاء اللہ جم سکتا ٹھیک ہے نا کو پورا کریں گے ہر شعبے کی انسٹرکشن ہر شعبے کی ہایات ہر شعبے کی پریشن جو کابل شخصیات ہوتے ہیں اس کی پوری پابندی کرتے ہیں کابل اگر سب ہر شعبے کی ہدایات اور احتیاطیں اس کی پوری پابندی کرتے ہیں ان پابندیوں کے بعد اگر نقصان ہو گیا پھر وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا اس سے آپ کو سواب ہوا پابندیاں نہیں کی ہیں اصول نہیں برتے احتیاطیں نہیں کہ پھر نقصان ہوا تو آپ کو میں جا رہے ہیں مضمون کیا شروع کیا سچن ہاں زندگی دین کے پانچ سوبے ہیں پانچوں کے پانچوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور وہ درست نہ ہو تو آدمی کا اللہ کا تعلق تجربہ نہیں ہوتا ہے غیر محافظ سوٹیاں جو ہوتے ہیں وہ نوافل پر بہت زور دلا رہے ہوتے ہیں نوافل پر بہت زور دلا رہے ہوتے ہیں اور جو زندگی کے ضروری شعبے ہیں پانچ قائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت ان کا وچاروں کو خود کو ختم نہیں ہوتا کیونکہ خاندانی رہا وہ تفروق ہوتا ہے بنی کا نہیں زیادہ تک معلومات ہی نہیں کہ یہ تو قرآن حدیث ہے تو سو سو قرآن وزیز کا مغذ ہے گہرا فین منسٹر اسکولوں میں نہ برتنے پر ایک لڑکا سنایا تھا ایک لڑکی تھی اس کو ساون میں چڑھا کے اسے بڑے ہنگامے کیے اور بڑا شور مچایا اور برادری میں سورج پروتنی کرا کے قورم شریف سے سر پڑے گئے میرے اطلاق دیے تو لوگوں نے کہا <laughs> کہ وہ تلاق اور کرے تلاق کیوں نہیں سے کہا کہ دیکھ اور نشیب میں اور دال پکول ہوئی آج سے مارچ کر دیکھ پکڑے گا آپ اور نشیب میں اور دانے میں چور پکی رشی ہوں کرے گا جیسے میں دالیں مارچ کو کہا تھا ساری بالکل ٹھیک ٹھاک سے وہ دالش نہ ہی ڈالنا بھول گئی تھی باش کے دانے ڈالنا بھول گئی اس طرح سے لات چیز نہیں تو یہ دالے ماش کی سب یہ چیز تھی مگر مثالیں پانی تھی پانی تو ماش کے بارے دالے ماچ نہیں وہ تو باش کے دانے تھے تو اس نے مہاؤ سور چھوڑا ہوا تھا اور الزام خاؤ پر ڈال گئی تھی رام نبی زندگی کے بارے میں اہم اصول چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں شریعت کے ہم ضلعوں کو کیا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں قصبت ذکر اور قصرت موافظ سے مسئلہ حل ہو جائے گا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تیوے میں شعیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دعا شروع کی پرلامن کا دیتا ہے اس میڈیا میں کو کہا جاتا ہے حلابت مناجات نجات مناجات کا اللہ سے ماننے کے کیفیت نٹاس کی اتنا لطف اس میں ہوتا ہے کہ دس شادی ہو گل باقی دعا مانگتا اللہ والوں نے مناجات, مناجات حاصل ہوتی ہیں رحمت اللہ سے مانتے ہیں کہ میں دعا کے جب بیٹھا تو حلاوت مناجات میری سلک حالوتوں میں آزاد کری فرق ختم ہے بڑی فکر ہوئی کہ ہلاوت کیسے سلب ہو گئی دعا مانگی مانگی تو, تو وہ غور کیا, کیا کیا کیا تو سب کو یہ بات بتائی گئی کہ آج آپ نے اپنے جو بچی کو دودھ کے کی عورت رکھی ہے دودھ پڑانے کی ضرورت رکھی ہوئی ہے اس پر آپ نے غصہ کیا اسے مردود کہا ہے اسے مردود کہا ہوا ہے اس کا دل ہے ناراض اس کا دل جو اسے ناراض ہوا ہے اس پر اللہ نے ہلاوت منایا جات آپ کی سلط کر لیگوں کی حکومت سے ٹکرانے والا جرنیل جو خود سول میں دس بدس جنگ کرتا تھا ایسی چخصیت اٹھے اور اپنے انا کو انا کے برد کرے انا کے پاس گئے اور اس سے معافی مانگی معافی مانگنے سے جب واپس آئے دوا مصروف ملے تو حالوتیں سے مناجات رکھتی وہ پھر درست تھے یہ معاشرہ کا ایک عمل تھا پانچ پانچ چھ بدن جو ہے نا مارچ تک مارچد کا تھا کہ جو آپ کے پاس ہیں لوگ وہ آپ نے سکھائے وہ آپ دکھائے سنت افسر کا واقعہ ہے کہ مجھے رہنے کے لیے نا اساتذہ کا اسٹل ایس ٹی سی ایس دقمرہ میں ہمارے ایک نوکروں کا تھا جو کھانا لا کر رکھتا تھا اور تھا بھی سیگت خاندان کرتا تو اس جیسے بڑی سے محبت ہوگی بڑا الگ ہو گیا اس کو ایک اس طرح ہوا کہ مجھے رات کو رہ کر نیند نہیں آ رہی نیند نہیں آئی ہے نہیں آئیے نہیں آئی خیال نہیں کیوں نہیں آ رہی سر اور کرپ رہا کر پہا خیال آئے تو ہو عبداللہ شاہ پر میں نے غصہ کیا اور عبداللہ شاہ جو ہے وہ اپنے جگہ پر پریشان ہے اور اس کو نیند نہیں آ رہی زیادہ اس کا تو مجھ پر آیا ہوئے میں اٹھا جس کے میں نے مل گیا چھوٹی سی جگہ پورے نگلیٹی ہوئی تھی رکھا جب میں کیا اسے کہ وہاں جی گاڑی سے بڑا لیجیے ماں کا پتہ ہوئی جب سنی آئے گا خفا نہ ہو جاؤ آپ بڑے خفا ہو گئے بتائیے تھے آپ پریشان نہ ہوں گی بڑا خوش ہو گیا کرایہ میں بیٹھا پیسنج ہمارے بڑے عزت سال بول رہا تھا مساو رحمت اللہ ان کا واقعہ ہے کہتے میں میرا سر جا رہا تھا حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے دور میں آزادی کے لیے بہت بڑے بڑی تصویروں ہیں بہت آلے بڑے عالم بہت بڑے مفتر شل عدیث اور بہت بڑے کامل سوفی کہتے مجھے کوئی سفارش نہیں ملی لاہور سے ایک شخص والوں نے پیچھے مجھے دکھایا اور سخت کر دیتے مجھے ساری رات سردی لگتی رہی اور نیند نہیں آئی صبح جب میں وہاں پہنچا اور عدود صاحب سے ملاقات ہوئی رات کو کہاں تھے میں نے کہا جی رات کو تو سفر تھا جگہ نہیں ملی تھی گاڑی میں ایک ٹرک والے نے پیچھے بٹھایا سب سردی کا موسم ان نے فرمایا کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی خاص الگ والے مریض کو تکلیف تھی مجھے بھی شاید رات نہیں آئی خاص طالق والے لوگ جو واقعی تو پریشانی ہو جائے رشتے دار کو نیند نہ ہے رات کو ایک بجے دو بجے جانا ہے تو مجھے لڑ ہو جاتے کسی جگہ بھی آدمی تکلیف نہیں اور تکلیف بات ایسی ہوتی ہے کہ آدمی دے پھنسے جاتا یارنا میں کیا کرتا میں کس کو بات کروں میں کس کو پکارا. سبحان اللہ تو مسئلہ یہ ہے معاشرت کا مسئلہ سامنے آیا ہے میں تبدیلی بزرگ آ گئے ہیں ریل کی مرمت کے لیے بات اور اتر نہیں گاڑی خریدنا چاہتا تھا کسی کو آواز نہ آ رہی ہو تو آپ بتا کر بتائیں تاکہ مسئلہ کو حل کریں اب آواز سب کو آ رہی ہے نہیں وارس وارس سمجھ بھی رہے میں نے وارث میں گاڑی خریدنا چاہتا تھا سات سو آدمی کے ساتھ جا کر سبر کیا میں نے ایک چار مہینے لگائی اور ملکوں میں سفر کیے ہی جاتے ہیں پوچھ لگے تو ڈاکٹر صاحب گاڑی ایسا نہیں خریدا ہیں پہلے ایک آدمی کو بھیجتے ہیں جو اس کے ایپ جان کرتا ہے مالک کے لیے پھر اس کو ڈپریس کرتا ہے دوسروں کو بیچتے ہیں پھر وہ باہر کرتا ہے اور ڈسکریس کرتا ہے پھر آدمی کو خود ڈکرس ہے پھر خود جاتا ہے آدمی کے لیے میں نے کہا ماشاء یہ سب مخرافت آپ نے سوچی ہاں بزرگوں یہ بات نہیں سیکھائی صاحب دس از دا تھنگ دس از دن 10-20 ٹوینٹ آف لائی وے اف یو ول گیٹ یو تھنک اف اٹ ناٹ اف تھنک واٹ ول ہیپن یہ فروغ بازو وغیرہ سندر ہوا وہ کیا ہوگا ایکانت ہو گیا پاتر کیوں نہیں ہو میں اس کہہ رہا ہوں کہ آج ایک جگہ سے کرنل صاحب نے جو سلستے ہیں بیٹھ ہیں انہوں نے ایک دن وقت گاڑی میں ہوں ہیں ان کو تن کرتے ہیں دو اسی میں پیر رکھے ہوئے مگر بالکل نہ گھبرائے اس نے اپنی تحریر کو شروع کیا ہے اور میرا ویسے مجھے لگے وہ خود سائے گئے بیٹ اور بیچ کیا کرتے ہیں انہوں نے یہ فرمانا تھا کہ شروع میں چلنے سے کچھ آدمی کی نئی بن ہے پھر اس کو بیچ سے تکمیل کرنی چاہیے اپنے پر نہیں چھوڑنا کیونکہ اس تکمیل کے بعد ہر واجب دین رہا ہوا ہے مسنگ ہے ناقف ہے اور اس آدمی کو یہ زوم بھی یہ تاثر ہی پیدا ہوا ہے کہ میں سب سے اوپر ہوں یہ والے لکھا کرتا ہیں دریا کے صحرا تہ بازوں پرے باز کے چہرائے میرے پڑوں میں نیچے سارے ہیں تو یہ ان کا تاثر ہے دین کے بارے میں سب سے اوپر ہم پر بات کر رہے ہیں باقی سب ہمارے نیچے ہیں اور حال یہ ایک سرل بات جن کی معلومات نہیں ہے ہم با تو بات نہیں کرے گا جب معلومات نہیں ابھرا نا اس بات اس بات کہہ جائے آج کر لیں یہ تو میں بیس بیس سال لگے ہاتھ آپ کو سنا رہا ہوں ہے یا سامنے بات آ اس کو میں کہہ دوں ہم جب جماغ سے نکلتے تھے تو انفرادی مذاکروں میں ہم نے بڑے اداس سے اگر پانچ پوری صاحب اگر جی کے گردی سے اس بات کو سیکھا تھا کہ انفرادی مذاکرے میں آپ پورے دن کا مذاکرہ کر سکتے کوئی آدمی کو جماعت سے پسند آ گیا آپ اس کے گہری حالات تھے اس کا روز کر سکتے ہیں اس چیزوں میں ایک احساس میں کہا تھا کتنا وقت لگا ہے کہا 20 سال ہو گئے ملکوں میں سفر کیا ہو کار کام کیا کرتے میں تو دکانداری کرتا ہوں میں نے کہا ساری دکانداری کے لیے بے باتل بہ فاصل کو سیکھنا ہوتا ہے کیا چیز ہے بہ سات کیا آپ بتائیں موبی کا بے باتل بے فاصل سے بھائی روزگی جی حالت ہی ہے دکاندار کی تو اس ہوا روزی جی حالت نہیں ابھی کہاں خیر یہ میں نے وہ لوگ ساتھی کے انوسار ملنے کے لحاظ میں نے ان سے کہا کہ انسات آپ دونوں کاموں کو کیا کریں اس بات کی تسلی کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ صحیح ترقی پر کام کرتی سکیں دونوں کاموں کیا انہوں نے کہا کہ جس سلسلے میں وہ بہت سن کر میں نے تلسلہ کیا میں نے کہا کہ ان کے باپ بہت ہو گئے میرے ساتھ پوچھ رہے ہیں تو اس سلسلے کا میں آپ کو ایک ثقم بتاؤں کہ اس کے جو شیخ تھے ان کو زندہ بزرگ سے خلافت نہیں ملے اہل علم سے ہمیں یاد ہیں عالم تھے سمجھدار تھے بہت سے ان کو کسی زندہ پر ان میں خلافت نہیں دی تھی بارہ جو لوگ اساتذہ بیٹھے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کی آپ اس کی پریشانی ہے کہا جی باریک رفیق صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس پر لوگ بیت ہو رہے ہیں اور آرمی کے لوگ ہیں. تو میں نے کہا کہ جو آدمی اخلاق سے بیت ہوتا ہے تو اس کو تو سرابی کے بعد بھی فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا اپنا خلاص ہے نای? اپنے خلاف میں یہی آدمی ہے یہاں پر آیا اس پہ پندرہ سال کام کیا کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس کا پھیلاؤ بہت ہو گیا کیونکہ اس کو توجہ اور تصرف کا طریقہ استعمال تھا تصرف اور ہے تسروف اور ہے ٹھیک ہے ایک تصرف سرف ایک ہے ایکٹ سروف ہے تشرف کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ایکسپرٹ کو جو گانے رات کو درخلا آپ پر رونا تعلیم ہو آپ پر کھیتی ہے یہ دلیل صاحب ہمارا دوست سب میں بیٹھو گے ادھر ذکر میں اس کا اس کا خیال میرا کل میں آیا نا کسی چیز مار لیتا ہے نر لگائے ذکر ن لگائے گا تو تھوڑا سا خیال آیا پسند اب اگر آدمی ہر بجے رنگ پیدا کرنا چاہے تو اس پر ایک دس بار میں کو کیا دس بارہ لگائے ایک مشق کی ادیم ہماری مشق ہوتی ہے کوچ کرے آدمی جیسے چھوڑ جاتا ہے یہ کوئی خاص چیز نہیں یہ بڑے کے تین پاس جب اس کا پھیلاؤ ہو گیا اس نے دو مضمون عظیم لکھائے میرے پاس گھر پر ابھی بھی کتاب پڑی ہوئی ایک اس میں لکھا ہے جان وادیان پنکیریان تبدیلیان اور کچھ پر یہ کافر ہیں اور نولود بلّہ امام تحریر الحمۃ اللہ علیہ امام البناد کا کا امام ہے یہ کتاب لکھوائی اور دوسری لکھوائی ہے اسے کہ نولود بلّہ کے رائے گڑھ کا رشتہ بدلاؤ کافر ہے اور دہلی کا عمر فارم پوری کافر ہے اور خفا کا فتح جو پر لگایا کہ ان کی یہ بیان اس کا میرے سامنے آیا اور اس کا یہ بیان میرے سامنے آیا کیا لے کے اتنا لاڑی ہے دل بھی جا کے اتنا لاڑی ہے کہ آپ کا بیان تھا میرے سامنے آیا بیان آپ نے کیا لکھا اس میں سامنے میرے آیا اور محنت کو دیکھ لگا دی آپ بتائیں اگر تعریف اس کی فری میں اگر معلوم ہو رہی ہے تو میرا نمبر ہے کہ میں ساتھ جی کے پاس جاؤں گا پہلے کہوں گا یہ تعریف آپ کی ہے کہ نہیں ہے اس سے کہا جی یہاں تعریف میری ہے پھر میں پوچھوں گا کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بھی یہی نیت تھی ان سے کہا میری بھی یہی نیت تھی تو پھر آپ سفر لگائیں ان سے کہا کہ یہ بات کہتی میری یہ نیت نہیں تھی مجھے یاد ہے دسویں میں پڑھتے تھے اس میں ایک بار خدار کا میرا تھا ایسا نہیں تو چلا گیا طرح کا منظر میں اس پر کھائی گیا ہم دسویں پڑھتے تھے تو زمانے میں اردو کی کتاب پڑھواتے واقع کرنے تک تو, تو ترجمہ کرتا تھا سر سید का کا مضمون تھا اس میں اس کو انمان का گنچکر خدا کا پجاری گنچکر کہتے ہیں بےکوف کو گنچکر یا وقفا کروں گا گنچکر خدا کا پجاری بےوکوف خدا کو پورنیہ بےکوف آدمی خدا کو پورا مجھے سال تھا کہ میں نے گنچکر خدا کا پوجاری وقفہ یہاں کر لوں گن خدا سے پجائی. سب لوگ آس رہے ہیں کیوں پھر میں نے پڑھا پھر میں نے ایسے پڑھا اور لوگ ہنسے بار پھر میں نے اور لوگ اور ہنسے ان نے کہا وہ ساتھ سال میرا برقدا آپ نعود اللہ کہہ رہے ہیں کہ دوقوف خدا کو پوجنے والا جبکہ وہ نمان ہے کہ جوقوف خدا کا پوجنے والا آدمی ہے اور وقفہ یہاں کرنا میں نے کہا میری یہ جی اتنی چیز مجھے سمجھ لیا یہ خیر یہ وہ ہوا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس آدمی آدمی جو ہے یہ بہت مصیبتوں اور پلا ہوگا اور وہ ہو جانے کے بعد اس کو فخ بگتنا پڑے گا تو آگے وہ بات ہو نہیں سکتی خدا نہ خاصا کہ میرے پیچھے پچاس سو آدمی آ گئے ہیں دو سو چار سو آدمی اگر آ گئے ہیں بیٹھ گئے میرے ساتھوں میری بات سنی کسی نے مجھے تک صاحب کہہ دیا کسی نے بہت صاحب کہہ دیا اور مجھے سر یہ کہ سارا ساری دنیا میرے پرو میں بھی چلو اب میں خدا نہ خاصا تھا جتنے بزرگوں کے پیچھے باتیں کہوں تو وہ ہو جائے گی مشمری چلے گی باقی کسی بھی نہیں چلے گی ایسی بات ہے نا میرے پاس اس لیے ہم نے بزرگوں نے بتائی ہے بتایا وہ یہ بتایا کہ نظریات کی مخالفت کیا کرو شخصیات کی مخالفت میں احتیاط کیا شخصیات کے جو غلط نجیات شہر نے ان کو توڑنے کی کوشش کیا نظریات کو خود غور توڑ اور اس سے آپ کا براہ راست نہیں ہے گا براہ راست ٹکراؤ نہیں آئے گا اور درج یافتہ آپ کو ہو گئے اس یونیورسٹی کے آدھار میں سناؤں گا آپ کو میرے یہاں مئی چونسٹھ کو شروع کریں آج ہے تو مئی سات میں کتنے سال ہو گئے سال ہو گئے چھیاسی ہو گئے چون لوگوں میں گریں گے بیچ سات سال وہ ہو سال ہو گئے نا سال میرے ہو گئے یہاں پنچیری کی تاریخ آئی تو اس میں خاص طور پر وہ سنتوں کے بعد کی دعا کا بہت بدقت ہے ہمارے اگر ملان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی جامع اور بہت ہی شخصیت ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ نہ تو ایسی بدت ہے جیسے پنچریت رات کہتے ہیں اور نہ ایسی سنت ہے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کوئی کر لے تو گناہ نہیں ہے بچہ کو کرتے ہوئے دوسروں کو برا نہ لگے جو نہیں کرتے ہیں اور یہ لگے کہ ضروری ہے ٹھیک ہے نہیں ایسی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کرنے والوں کو بھی کیا نکلے کہ غلط کرتے ہیں باقی بس اچھی بھی آتا کیونکہ بتاؤ سمجھتے آئی گئے ہے میں نے نظر سے کہا کہ آپ اس بارے میں میری اچھا نہیں کر تسلی کرا لوں یہ دعا سنتوں کے بعد نہیں تمہارے کوئی سازک تھے اور ہمیں آ کر باتیں کی اور احادیث وغیرہ دلائل دے تو مکمل ہوئے میری تسلی ہوگی دعا کی سنتوں کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے کوئی کرتے تو فلحال بھی نہیں بنانا چاہیے لیکن نہیں کرنی چاہیے ضرورت ضروری ہے بفا بھی کلا اس پوری ضروری سے سنتوں کے بعد دعا کا اللہ نے خاتمے کا مجھے ضرورت پوری رستے کی سب حفاظت میں نے سن کر بات بات میں نے ختم کرائی اس پر کسی جگہ ٹکراؤ نہیں ہوا کسی جگہ ٹکراؤ نہیں ہوا کسی نے برا نہیں ملایا کہ وہ ہم میں پنچدیان میں پنچریان کی بات نہیں کی ہے تم اصول کی بات کی ہے کہ یہ نہ کرنا اچھا ہے نہیں آیا ہوا ہے آج کل سے کر کے سکتے میرے خلاف یہ او او او او اس زبان کی بات ہے جبکہ میں آخری سال کا کاریہ بل اس وقت میں نے شروع کیا اس پر اور دو تین سال جب میری ملالمت یہاں پر ہوئی اس کی بات نمبر دو میں گیروں مزم اگر یہ تعلیم کرایا کرتا تھا تو انہوں نے میرے خلاف یہ پار گنڈا شروع کیا پسند دی جائے اور کی رہائشی رہی ان میں کہا جھولی کہ اس میں تو بعد دعائیں ختم کرے گئے بول رہے نا وہاں اس میں سے ایک آدمی جو تھا وہ افغانستان جا کر سخی صاحب کے مزار پر گیا کر وہاں سے اس سے تھا تو اس میں وہ بہت بخر وقت تھا اس نے تاریخوں سے ہزار ساتھ پنچری یہ پنچری ہو گیا ہے کیوں جس کے سنگوں کے بعد دعا ختم کی شاید جی اس پر جو ہے تو اس پر ہوا کی ہاں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ قدر فرما یا اللہ مدد فرما یا اللہ کے دنوں کو تو پھیر دے بے تو تھا لگی تھا داری منڈایا ملنے کے لیے بڑے اور اس کے ساتھ آج کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ سنی جی ماں فوک تو سخی سے وہ کتلو سخی سے ہوگا تو انہوں کہ ایک تو وہ تھا تم نے ہمارے بڑے چہرے پر ہاتھ چھینک کر گاڑی بنانا گاڑی دیکھی ماشاء اللہ کاٹتے ہی چلتی یہاں تک نہیں ہوئی حالانکہ موٹی سے بڑی ہوئی اس کو چاہیے خیر بھی میں نے کہا نے مدد سماجوں میں تھوڑا چھوڑ برا سکتے برابر تو خیر کر رہا تھا ہمیں بتایا ہے کہ آپ شخصیات کے بجائے نظریات پر گرف لگائیں گے یہاں کمزم کی بڑی دعوت چلی تھی تو انہوں نے جماعتستان میں رکھا کہ فلانا کمسٹ ہے اور کافل ہے ہمارا بلانا صاحب نے ہم نے جو سنجایا تو اس نے ایسا کہ فلانا فلانا ساتھی کمزم کی باتیں کرتا ہے ہم یوں کہا فلانا ساتھی ہمارا یہ مدظم کی بات ہے کہ بات ہم نہیں وہی رہے تھے لیکن اس سے اس کے جذبات کو اشتہار نہیں ہوتا جذبات اشتہار بن جاتے خیر یہ بات اور یہ کر رہے تھے کہ جو اس مضمون بیان کرنا تھا وہ مسیم صاحب کے پر جو تھا کیونکہ آج ایک فائد آیا ہوا تھا کرنل کرنر صاحب آیا ہوا تھا اس سے مجھے ذرا رمضین کیا ہوا تھا میں سوچا کہ یہ جو ساتھی ذرا کچھ سمجھ والے ہیں ان کے سامنے یہ بات آئے کہ تبدیل کا کام جو ہے یہ کسی کی تاریخ نہیں ہے یہ تاریخ اکابری جو بند کی ہے اور اس کے بانی حضرت مولان لاک میں متدارے ہیں جو خود ہائبلسلہ ہیں خود بیت کرتے تھے خود بیٹھ ہے خود کامل ہے ٹھیک ہے اس لیے اس میں نئی طرح کتنے فضول آدمی کیوں نہ چل رہے ہوں پھر بھی اس میں نئی طرح کتنے حضور آدمی کیوں نہ ہوں پھر بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے نہیں اب جو آدمی آتا ہے اپنے وہ پتان بھی جیسے چلا لیتا ہے اس کا نقصان اس کو ہوتا ہے جو ون بیس ہی تو مجموعی اب آپ فرمائیں میں سب شام ہے چارہ سو پہ شامل ہے ناظرہ قرآن پڑھانا یتلو الہ مایات کے لیے مزہ کی بیگ کر کے تجزیہ کرنا وال محمد کتابہ قرآن مزید کے معنی سکھانا وہ الحکمہ حدیث میں تو تجزیے سکھانا اور بلکہ اس کے ساتھ علماء منطق پڑھاتے ہیں فلسفہ پڑھاتے ہیں منطق پڑھاتے ہیں معنی پڑھاتے ہیں تھرف پڑھاتے ہیں نما پڑھاتے ہیں وہ حکمت کے اصول کے تحت آ جاتی ہیں اس میں یہ نا کہ ایک کو کر کے باقیوں کو نگلیکٹ کر دینا یہ نہیں یہ ساری باتیں یہاں جہاں سے گی سب فائدہ ہوگا اور اب ایک آدمی اچھا بلادی کا کرنا تھا بہت ہم جانا آدمی کٹ جائے گا پانچ ہزار کی بات بہت ادا ہے وہ تردیش میں اس کیا کرتا ہوں خیر ہوتا ہے اصلاحی تفدیل ہوتی ہے یہ مرکز کے ہمارے ہیں پروفیسر کارگل مشکل والوں نے اسے مجھے سکھایا میں نے اگر سات باتیں جو میں نے پڑھائی کی وہ ہوتی ہیں ان کو تو آپ لوگوں کو کسی نے نہیں بتایا ہوتا اور تین بات اگلے سلاس مہینے کی ہوئی ہے اس کو ہم لوگوں نے ترجیح سمجھا ہوتا ہے کیوں کہ آپ لوگ اپنے پر تنقید برداشت نہیں کر رہے آپ اپنے آپ اتنا کامل سمجھ رہے ہیں تنقید برداشت نہیں کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں آنے والے آدمی سمجھتی ہے واضح کر دیتا ہوں کہ بعد میں سمجھائیں کہ جلد جائے گا اس کے پاس نہ بیٹھا کرو اور پھر پڑے گا تو نہیں چلو جی یہ تو برادرہ ختم ہو گیا بھائی کی بات بکر کرتی تھا میرا روپیش گیا گنج بیاسی سال کا کیا دینے کے لیے آیا تو میرا کپڑا نہیں تھا میرے پاس باغ تھرڈ کے سب نئے نئے یہ دو برفودار تھے ایک خز اللہ اچھا دلہ کنڈی تبدیل میں مفت لگا ہے جب میں نے پانچ گھنٹے بیان کیا ہے تبدیل کے کام پر وہ بیان ایسے کیا ہے میں نے کیا نمبر دو میں ایک اینوئل ڈے ہوتا تھا ڈول بازیا ڈول ڈمکے پھر باتیں خاتمہ کیا وہ زمانے میں سکوں تو میں نے سب تقریب و طلباء کو جمع کیا کہ آپ بجائے ٹکراؤ کرنے کے مسجد میں آ جائیں اور میں کروں گا بیان صحت دے سی کو زمانے میں نے پانچ گھنٹے بیان کیا تو سوزدہ کنڈی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ جی مجھے آپ کی بات پسند آ گئی ہے اور میں اس کو کروں گا لیکن آپ کو پتہ ہے میرے دو بڑے بھائی ہیں یہاں میں ان کے پاس لے رہا ہوں کسی کہ میں پہلے بلند ہوں میں اب ان کے ماتحت میں کر نہیں سکتا لیکن میں اس کو کروں گا اللہ لگے شام سے بعد میں اس کو میڈیکل کالج میں دی لگا کام کیا اس نے پھر پھر گیا پاکستان کا پہلے سی کے دلچسپ سب سے وہ یہ ہے یہ کہ یہ سیچے پیارا یہ ہے یہ ہوا ہے ماشاء اللہ زمانے میں اب البتین کا میں اس کا نام رکھا تھا سائیں دتی سنگو تو اس کا نام ہم نے بڑے پیار کر سکے تھے اور چھوٹا بھائی تارہ کا اس طریقہ بھال میرے ساتھ سیدھائی بن گیا ہے یاد ہے نا تو واقعی آپ کو سرائے بڑا عجیب بات ہے اس طرح ہوا کہ مجھے رائے سے پیغام آیا کہ آپ کی ہم نے سو تشکیل کی ہوگی وہ جو پیغام دینے کے لیے آیا مجھے آیا بڑا غصہ میں نے کہا خاں وہاں تشکیل کی وہاں سے تشکیلیں کر رہے ہیں فیکٹ میری چھوٹی کہاں ہے میرے پاس پیسے کہاں ہے اسپیل کر لیے تو ڈاکٹر نواز تھا مرحوم وفات پاگے وہ آئے تھے وہ بڑے ہشیار آدمی طرح بازار دن فرمائے انہوں نے مجھے مکہ مدینہ جانے کو در دل چاہتا ہے آپ آگے سپورٹ کہہ سکتے کہ نہیں چاہتے جنتا میں نے کہا کیا تیرے پاس پاسپورٹ شنافی کارڈ ہے میں نے کہا وہ دیا کہ وہ لے آؤ میں یہ شنافی کارڈ پاسپورٹ لا کر اس کے حوالے کی تشکیل تمہاری ہوگی یہ میں لے کیا تم چھٹی کی پیسوں کو ہی کرو کریں گے چھٹی کام سے کریں گے چھٹی کے لیے میں درخواستیں کر کے اپنے حالات ڈپارٹمنٹ کے سامنے میں نے رکھی تو اس کے گھر کیا بات ہے میں نے کہا جی مجھے جو ہے تو چھٹی چاہیے میں باہر موقع جا رہا ہوں چھٹی چاہیے باتیں لے کر چھوٹی چاہیے چھٹی ٹیچر کون کرے گا یہاں پڑھائے گا کورس میں پڑھوں آج بھی کہاں پر ہے چھوٹی بوٹی کچھ بھی نہیں ہے میں درخواست بہت آ گیا مجھے یاد آئے کہ بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ خلاف عادت پڑھ کے پھر دعا مانگا کرتی ہوں خیر میں چلا کہ دورے کا خلاف عادت پڑی دعا مانگی یا اللہ اس کا دل بےچارے آت میں ہے یا اللہ مجھے جانے کا بزرگوں نے کہا ہوا یاد تو میری چھوٹی منظور کر دے کرنا کے میں گیا پھر درخواست لے کر اس اس کے ایک مہمان آیا وہ دوسرا ڈاکٹر تھا بڑا سینئر ڈاکٹر کا مہمان آیا وہ میرا سال گرا ہوا تھا اور اس کی میری بھی سال بڑی محبت اس کی محبت تھی اور میرا بڑا مزاق جو تھا ڈاکٹر نے کہا ہے مودوی یاد کیا ہے نا یہ بڑا فراڈ مودوی ہے اس کی گاڑی پس نہ جاؤ اس کے پیچھے اس میں بڑے فراڈ جمع کیے ہوئے ہیں یہ ایسا ہے ایسے میڈیکل کالج نوکری اس سے کاری کیے ہوئے ہیں کہ ہاں یہ کے پاس بیٹھا اور اس کے لڑکوں کے پاس تو مذہب اڑا میرا جی اب میں ہنکڑا ہوں اس کا اپنا بیان پورا کیا تو, تو میں نے کیا کیسے آئے ہو میں نے کہا چھوٹی مانگتا ہوں اس سے درخواست پر اس کے آگے درخواست رکھو اس کے آگے درخواست رکھو میں درخواست رکھی تو اس نے کہا بچے بولو کسی جی, قلم اٹھاؤ میں کیا بات ہے بس بعد تم قلم اٹھاؤ اور کچھ بات نہیں قلم اٹھاؤ لکھو چھٹی منظور منظور وہ درخواست آ گئی وہ چھٹی منظور ہوگی اب پیسے کہاں سے آئیں گے پیسے نہیں پیسے کہاں سے آئیں اس زمانے میں عملے کا خرچہ ہوتا تھا پانچ لاکھ جانے آنے کا سارا کیا اس میں میں نے کچھ اپنے کچھ جو بینک میں کرسے تھے وہ نکالے کچھ قرضے کیے وہ نکالے بارہ سو روپئے والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرضہ دیا اور زمانے میں سولہ کو یہ تھا سب نے آپ کے سات سو روپئے سولہ بارہ سو روپئے اب آخری جنہیں میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میرے پاس بارہ سو میرے پاس اٹھارہ سو روپے کی کمی ہے اور یہ میں نے چار ہزار دو سو روپئے نہ تین دو سو روپئے برابر کر لیے ہیں یہ آج ہے میرے پاس اٹھارہ سو روپئے کی کمی ہے تو حالت کوئی بندوبست کر رہے ہیں میں نے اٹھایا ہوئے ہیں کہا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس سے آپ ساتھ نہیں کرائے ہوئے کیوں نہیں ساتھ ہو جائے میرے یہ بھی ساتھ ہو گیا اس کے بعد میں مرضے میں بیٹھا ہوں دعائیں مانگ رہا ہوں ہوتا ہے کہ روپئے کے بیک کرنا میرے دل میں خیال آیا کہ تمہاری اگلے مہینے جب تنہا ہے تاریخ کو وہ روپے سو روپئے ہے اور وہ بینک میں آئے گی اگر تجویز حسین کو جو خواہ کا نمبر ہے سرنی کا اس کو چیک میک کر دے دے تو یہ بینک سے کیش کر لے گا اور ہی دے دے دے تو ہی پیسے دے دیں گے بالکل جیسے تی مجھے دل میں بات ٹانگ میں نہیں کیا مشرقمن کیا فضل شن صاحب میں کہا صاحب سلام علیکم کیا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو میں نے کہا ٹھیک ہو جائے تو تشکیل ہے میں جا رہا ہوں مجھے اٹھارہ سو کی ضرورت ہے میں آپ کو شکل کیوں کہہ دیتا ہوں آپ کو دوسری تیری تاریخ کو کیش کرنے اور آپ مجھے بالکل تو اس من نے مجھے کہا کہ تو گاڑی کی بکنگ ہوئی ہوئی ہے آپ کی سیٹ بک ہوئی ہے آج کی سیٹ نہیں بکنگ ہوئی ہوئی ہے اور جی جی ایسے میں نے سر کر لی تو اس میں ٹکٹ نہیں ملا کرتا ہے تو تم کیا کرو گے اسے میں نے کہا یہ اتنے کام اللہ نے کیا ہے یہ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ تیری سیٹ بھی ہو رہی ہے وہاں جب چلے گئے تو بس اب نکلنے کو تیار چڑھی ہے تو ان سے میں نے کہا ایک آدمی کی سیٹ ہے انہوں نے کہا ایک سیٹ ہے میں بیٹا سارے اس کو بٹھایا جی اب چلو ایسے کرگزری کی بات کر کے یا تو دل کو سہولیات کرا اس میں دونوں کو بیان کرنا تھا وہ یہ تھا کہ معاشرت دل نہ دکھے ہوئے دلوں کو نہ دکھا دکھایا اور دو شخصیات ایسی ہیں تین شخصیات والدین کرام آپ کو جیوی ہے یا ڈاکٹری ان پڑی آتی آخری بات شہر کے ساتھ آپ کا بیس کرتا لگا ان تین شخصیات کا دل رکھنے سے تو آدمی کو کافی نقصان ہے کافی نقصان ہو جاتا ہے اور تین کے بارے میں یہ کہ اگر ان تین کا غلط فہمی سے بھی دکھایا جائے غلط فہمی سے تب بھی دکھا ہوتا ہے اس لیے غلط فہمی سے دے گا وہ دکھایا نہ ہاتمت دے گا ان حق پھر بھی آپ کو اس طریقہ کر کے کوئی بات کر کے ان کا دلدازی کرنے کی کوشش کریں اور سر ان شاء اللہ آپ بچ جائیں گے ورنہ نقصان تو جس نے شہر کہا ہے نا کہ درد دن کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ کے لیے کچھ کم رکھے کروبیاں کروبیاں خط کم کہتے ہیں کروبی ہے پر کیا کروبیاں جمع اور کروبی اگر چیزیں کے ساتھ وہ ذکر ہے کروبی آیا کروبی آئی نہیں جا سکتی ذکر تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تھا کے لیے کچھ کم مت ہے کرو گیا فلاح الدین جو رحمۃ اللہ علیہ نے جب ریجلٹ اس کے مقابلے میں ڈر رہا تو گھوڑا کشمی پر گرا مر گیا تو اس میں گھوڑا اس کو رہ گیا پھر پھر بیٹھ کر آؤ پھر بد دو واپ کرتی اور برف کرتے ہیں بھیا گرمی کی ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ان so, انگریز میں نظر لکھی ہوئی ہے جیوی پر وہ بڑی ہماری کتاب کتابوں میں ہوا کرتے تھے اور اس کے یہی الفاظ ہیں کہ کنگ ریچر ڈارک اسکاف انگریزوں کے طریقے جب وہ بہت خوش ہوں تو پھر اتارتے کرتے ہیں کہ ریچرڈ ڈاک اسکاف کے ان اپنا پود اتارا تھا The United States can tell Thy master's kingly heart I know My thanks to Salahdin the Great and sooth he is a noble foe I will thank you for your thanks That is La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah